شیخ ابو مصعب سوری فقل کی کتاب دعوت المقامت یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے ساتویں نقطے میں جاری ہے ساتویں نقطے کا عنوان ہے خلافت اور اسلامی حکومتوں کے سقوط کے اسباب استاد محترم نے تین اسباب اس کے بیان کر دیے ہیں پہلا سبب خلافت کا شوراعی نظام سے موروثی نظام میں بدل جانا دوسرا سبب عورتوں کی خلافت کے امور میں بیجا مداخلت اور باندیوں سے شادی تیسرا سبب غلاموں کے فوج کی تشکیل آج کے سبق میں چوتھا سبب بیان کیا جائے گا جس کا عنوان ہے حیات الترفی ترفی بےراہ روی اور فضول خرچی کی زندگی استاد محترم فرماتے ہیں کہ امویوں کے زمانے میں فتوحات نے بہت زیادہ ترقی کی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی میں دنیا کی چمک دمک اور مال و دولت کی ریل پیل تھی عباسیوں کے زمانے میں فضول خرچی اور بیجا اسراف اپنے انتہائی عروج پر پہنچ چکا تھا خلفاء، امرا وزرا اور مالدار لوگ اکثر اس خطرناک بیماری میں مبتلا تھے ابہا جوار مثل الحور من كل جنس محلات کی تعمیر میں مقابلے بازی شروع ہو گئی بڑے بڑے کھلے کھلے گھر بنائے جانے لگے اور ان محلات اور کوٹھیوں کے سہنوں میں ہور کی مانند باندیا گمتی پھرتی تھی ہر رنگ کی اور ہر جنس کی محلات میں اکثر ایش و عشرت کی مجلسیں برپا کی جاتی تھی جن میں شعرا اپنی زباندانی اور شعر و شاعری کی مہارت دکھلا کر بادشاہوں سے عمرہ اور وزرا سے انعامات بٹورا کرتے تھے ان مجلسوں کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں جن میں لہو لعب اور کھیل کود کے مختلف مشاغل کا ذکر کیا گیا ہے حتیٰ کہ شعرا کے اشعار میں اور ادبی کتابوں میں شراب اور شراب کی مختلف قسموں ان کے ناموں اور ان کی خصوصیات کا ذکر بھی ملتا ہے میرے بھائیو یہ بات ہر وقت ہمارے سامنے واضح رہنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور جب تک ہم اپنے دین اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا جب بھی مسلمانوں نے دین سے دوری اختیار کی تباہی ان کے نزدیک آتی گئی ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ مسلمان خلفاء عمرا جب تک شریعت کے مطابق چلتے رہے اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ترقی دی اور جب یہ شریعت سے دور ہوتے گئے تباہی ان کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتی گئی میرے بھائیوں میری بہنوں ان واقعات سے ہمارے ذہن میں ہرگز یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہمارے دین میں کوئی خامی ہے مسلمانوں کی خامی اسلام کی خامی ہرگز نہیں ہے مسلمانوں کی غلطیاں دین کی غلطی ہرگز نہیں ہے مسلمانوں کی کوتایاں شریعت کی کواہی ہرگز نہیں ہے اس لیے ان واقعات کو سن کر پڑھ کر کوئی بھی صاحب دل اور اخلاص والا مسلمان کبھی بھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ خلافت کے زمانے میں اسلامی حکومتوں کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے تو جمہوریت ہی صحیح نہیں میرے بھائیو ہرگز نہیں اسلام ہمارا دین ہے اور اس کی اپنی عزت ہے وقار ہے کرامت ہے اس کا احترام ہم سب پر لازم ہے اور دین اسلام یعنی شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے ہمیں ہر وقت سر توڑ کوشش کرنی چاہیے میرے بھائیوں خلافہ کے عمرہ کے کھیل کود اور غیر مفید قسم کے مشاغل میں مشغول ہونے کا ذکر جاری ہے خلیفہ مختدر کے بارے میں یہ آتا ہے وہ اتنا زیادہ فضول خرچ اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا تھا کہ بیت المال سے اس نے اپنی کو قیمتی قیمتی جواہر تقسیم کیے ہوئے تھے کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے محل کے باغ میں بیٹھا شراب پی رہا تھا اور وقت تھا فصلوں کو کھاد ڈالنے کا چنانچہ اس کی خواہش پر کھاد کی جگہ مشک اور عمبر زمین میں ڈالی گئی باغ میں جتنی بھی کھاد کی ضرورت پڑ رہی تھی اس مقدار کے مطابق مشک زمین میں ڈالی گئی اور پورے دن رات وہ وہاں بیٹھا شراب پیتا رہا اور صبح جب شراب کے پینے سے فارغ ہوا تو اس نے لوگوں کو مشک اور آمبر کی لوٹ مار کا حکم دے دیا چناچے خادموں نے مزدوروں نے ایسی لوٹ مار مچائی کہ باغ کے جو پودے تھے انہیں جڑوں سے اکھاڑ دیا گیا وخارا جمین ہومال ان اور اس لوٹ مار میں بہت بڑی مال و دولت جو ہے لوٹ مار کرنے والوں کو حاصل ہوئی فضول خرچیوں کا ایک سلسلہ اس وقت بھی نظر آیا کرتا تھا جب بادشاہ اور ان کے جانشینوں کی شادیاں ہوا کرتی تھی مثال کے طور پر مشہور زمانہ ہارون الرشید اور ان کی بیوی زبیدہ بنت تجافر بن منصور جب ان دونوں کی شادی ہو رہی تھی تو ہارون الرشید نے جو خرچہ کیا ہے وہ پچاس کروڑ کے قریب ہے معامن رشید کی شادی میں چالیس کروڑ خرچہ کیا گیا فضل خرچیوں کے مواقع میں سے ایک موقع شہزادوں کے خطنے وغیرہ کی مجلی سے بھی ہیں خلیفہ متوکل نے اپنے بیٹے موتزب اللہ کے ختنے میں چھیاسی کروڑ درہم لگائے کہا جاتا ہے کہ لوگ مامون الرشید کی شادی میں جو خرچہ ہوا تھا اسے بہت زیادہ شمار کیا کرتے تھے بہت زیادہ تصور کیا کرتے تھے آخر متوکل کے بیٹے کے خطنے میں جو کچھ ہوا اس نے پرانے واقعات کو لوگوں کے دلوں سے بالکل بھلا دیا اندلس کے خلیفہ عبد الرحمان ناصر نے اپنے پوتوں کے خطنے کی مجلسوں میں بھی اسی طرح بہت زیادہ فضل خرچیاں کی امن مشاہدی و صرف کھانے پینے میں اور شادیوں کی مجلسوں میں انتہائی زیادہ فضول خرچی اور بیجا صرف کیا جاتا تھا بہت ہی اعلیٰ درجے کے تمام خانے اور ہوٹلز جو ہیں معاشرے میں پھیل چکے تھے حتیٰ کہ کھانا جو ہے سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں پیش کیا جاتا تھا یا اللہ یہاں پر اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے ایک مغربی مفکر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی قوم کے عروج و زوال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس قوم کی بازار کی سیر و سیاحت کریں اس قوم کے بازار کو ذرا دیکھ کر آئیں اگر بازار میں تمام خانے ہوٹل اور ریستورانوں کی کسرت ہے تو یہ زوال کی طرف جا رہے ہیں اس لیے کہ کھانا جو ہے نیچے کی طرف جاتا ہے اگر کسی قوم کے بازار میں کتب خانوں لائبریریوں اور تحقیقاتی مراکز اور اداروں کی کسرت ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ قوم عروج کی طرف جا رہی ہے اس لیے کہ افکار خیالات تصورات یہ دماغ میں پرورش پاتے ہیں اور دماغ انسان کا سب سے اعلیٰ اور عرفا عضو ہے میرے بھائیو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے بچپن میں لڑک پن میں سنا کرتے تھے اور جایا بھی کرتے تھے مختلف قسم کے کتب خانے شہروں میں ہوا کرتے تھے اور لائبریریاں ہوا کرتی تھی لائبریریوں سے کتابیں لائی جاتی تھیں کرائے پر کتابیں لائی جاتی تھیں اور مطالعہ کا ایک عجیب سا مقابلہ جاری رہا کرتا تھا حتیٰ کہ ساتھی ایک دوسرے کو کتابی کیڑا کہہ کر چھڑا کرتے تھے لیکن آج کل یہ سب کچھ شاز و نادر ہی رہ گیا ہے آج کل بڑے بڑے ہوٹلوں مارکیٹوں اور ریستورانوں نے ان کتب خانوں لائبریریوں اور تحقیقاتی مراکز کی جگہ لے لی ہے تو اسی قوم کے زوال اور تباہی میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جانا چاہیے میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں اپنی قوم کی ترقی اور عروج کے لیے کوشش کرنی چاہیے علمی مجالس کتب خانوں لائبریریوں اور تحقیقاتی مراکز کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے محلوں میں کتب خانے اور لائبریریاں قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگرچہ اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موبائل آ گیا ہے اور ان موبائل کے آنے کی وجہ سے ان کتب خانوں کی ضرورت نہیں ہے ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کتابوں کی اپنی برکت ہوتی ہے ان کاغذی کتابوں کا جو مطالعہ کرنے میں مزہ ہے وہ یقیناً موبائل کے اسکرین میں دیکھ کر پڑھنے میں نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہو رہا تھا اسلامی خلافتوں کے زمانے میں اور اسلامی حکومتوں کے زمانے میں تو حق کی آواز اٹھانے والے کہاں تھے وقد آزا حصیف الجلزان اب ہا من محل افتہاد جللات کی تلوار نے عدل و انصاف کے ترازو کو ختم کر ڈالا تھا چنانچہ حق خاموش تھا اور حق بات وہی کہتا تھا جسے شہادت کی آرزو ہوا کرتی تھی میرے بھائیو میرے دوستوں خلفا کی مجلسوں میں بادشاہوں کی مجلسوں میں بیراہ روی اور فضول خرچی کا یہ سلسلہ چلتا تھا الناس سو دین ملوکہم عوام اپنے بادشاہوں کے نقش قدم پر چلا کرتی ہے چنانچہ عوامی مجلسوں میں بھی لہو لاب بیکار کاموں میں مشغولیت اور فضول خرچی کا ایک دور دورہ تھا اللہ جل جلالہ ہمیں ان واقعات سے صحیح معنوں میں عبرت حاصل کرتے ہوئے صحیح اسلامی حکومت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی خیری خیر ہی محمد وصحب اجمائن اجمعین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ